علیتا نبی اللہ، علی آلک نور اللہ حضرت سمیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے پیارے صحابی ہیں اور یہ مقام اتحاد پر فائز تھے مجتہی تھے صحابہ کرام میں ایسے صحابہ گزر کہ جو مقام اتحاد پر فائز تھے تو امیر معاویہ کا شمار بھی انہیں صحابہ میں ہوتا ہے ان کا مجتہید ہونا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے مجتہیب مجتہیب بہت سارے شرائط ہیں کہ وہ اتنے اتنے علوم جانتا ہو قرآن کی ساری متبادت اس کے پیش نظر ہو حدیث اس کے پیش نظر ہو حدیث کو اس طرح بھی جانتا ہو کہ اس حدیث کا راوی ضعیف ہے مجبور ہے کون ہے حدیث کے صنعت کے اعتبار سے اس کی جرح کر سکتا ہو اس پر بات کر سکتا ہوں اس پر کلام کر سکتا ہے ہر راوی یہ حدیث کے بارے میں اس کو تفصیلی معلومات حاصل دوں اور اسی طرح قرآن پاک کی کون سی عیت ناسک ہے کون سی عیت منسوخ ہے اس حایت میں جو حکم بیان کیا جائے اس کے اس سے مراد کیا ہے وہ قرآن و احادیث کی مراد جو احکام سے متعلق ہے سب سمجھنے کی لیاقت رکھتا ہو اور پھر ان سے مسائل اخذ کرنے کی اس میں صلاحیت ہو وہ کہلاتا ہے مج تحب کیا کہلاتا ہے وہ اس کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فتح شریف نے تفصیل بیان کی ہے اور بہت سارے علوم آپ نے کہنا ہے کہ مجھ طب پہ یہ بھی علم و یہ بھی علم ہو یہ بھی علم ہو یہ بھی علم و اتنے علوم گنا اتنے علوم گنا ہے اللہ تو وہ ہوتا ہے مجت جیسے کہ حضرت سیدنا امام آزم ابو خلیفہ حضرت سیدنا امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن بالحمد یہ سارے کے سارے حضرات کیا مطلب ایک ملکہ اطا فرماتا ہے ایسی صلاحیت اطا فرماتا ہے کہ یہ حضرات مسائل نکال سکتے ہیں اب چونکہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے تو مسئلہ نکالنے میں ہو سکتا غلطی بھی ہو جائے کیا ہو جائے غلطی میں اگرچہ کہ مجت غلطی کرے پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے اب مثلا اسی کو دیکھ لیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مختلف امام کے پیچھے قرع نہ کرے ٹھیک ہے امام شافی نے کیا فرمایا کہ مختی امام کے پیچھے قراط کرے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں مسئلے بیک وقت صحیح ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا صحیح کیا ہے امام اعظم کے اپنے دلائل امام شافی کے اپنے دلائل دونوں حضرات دلائل دیتے ہیں تو ہم چونکہ امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں ان کے مقلد ہیں ہم اس مسلک پر عمل کرتے ہیں مقتدی ہونے کی ایسے سے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑیں گے اور جو امام شافی کا مقلد ہوگا وہ ان کی تقلید کرتے ہوئے امام کے پیچھے پڑے گا وہ اپنی جگہ وہ بھی صحیح کر رہا ہے اور اپنی جگہ ہنفے بھی صحیح کر رہا ہے لیکن دونوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہوگا نا یک وقت دونوں مسئلے صحیح نہیں ہو سکتے دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا تو ان میں سے ایک سے خطا ہوئی ہے دونوں بزرگوں میں سے ایک سے خطا ہوئی خطا کس سے ہوئی اس کا ظہور تو بدرجہ اتم قیامت کے دن ہوگا لیکن خطا کی صورت نبی اس کو ایک ثواب ملتا ہے وہ مطلب نقصان میں تو ہی نہیں موجودہ ہی امیر رضی اللہ عنہ سے جو خطا ہوئی ہے خطا ہے کیا کہلاتی یعنی درست, درست بات کو ٹھیک بات کو ثواب و خطا خطا بھی ہو سکتی ہے اور درست بات بھی ہو اخذ کر سکتا ہے دونوں شادر ہوتے ہیں اور خطا دو قسم کی ہے خطا کتنے قسم کی ہے خطا یہ کی شان نہیں یہ خطا کرنا کس کی مجتحد کی شان نہیں اور خطۂ اجتہادی دوسری خطا کون سی ہے خطۂ اجتہادی یہ صادق ہوتی رہتی ہے اس میں یعنی اس خطا کرنے میں اس پر اند اللہ اللہ کے نزدیک اصلاً سرے سے مواخذہ پونچھ گچ درخت ہے ہی نہیں ٹھیک مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم پر ہے احکام دنیا میں اس کی دو قسمیں مزید بنا دی ایک کہلائے گی خطا مقرر ایک کیا کہلائے گی مقرر کہ اس کے صاحب پر یعنی اس خطا کے کرنے والے پر انکار نہیں ہوگا کسی قسم کی اس پر نکین کوئی ڈانٹ ڈپٹ ملامت وغیرہ اس کو نہیں کی جائے گی یہ وہ خطا اتحادی ہی ہیں جس سے دن میں کوئی فتنا پیدا نہیں ہوتا جیسے کہ ہمارے نزدیک مختلف امام پہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنا ٹھیک ہے اور امام شافی کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا تو یہ ایسی خطا ہے کہ اس میں ظاہر ایک تو خطا ہے ہی تو یہ لیکن خطا ایسی ہے کہ اس میں دین میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا اور یہ خطا ایسی ہے کہ اس کے کرنے والے پر کوئی نقیر بھی نہیں ہے. اس کو کوئی ملامت بھی نہیں اس کو کوئی ڈانٹ ٹپٹ بھی نہیں اس کو کوئی برا بھلا بھی نہیں کہا جائے گا دونوں میں سے کوئی کسی کو ملامت ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرتا اور دوسری خطہ ہے منق دوسری خطا کیا ہے خطا ہے منق یہ وہ خطائ جتحادی ہوتی ہے یہ بھی خطۂ جتحادی ہے لیکن اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ اس کے صاحب پر کیا کیا جائے گا انکار کیا جائے گا اس کے صاحب کو سمجھایا جائے گا اس کو مطلب ہے کہ بعض صورتوں میں ملامت بھی کی جائے گی بعض صورتوں میں اس کو منع کیا جائے گا کہ ایسا نہ کرے کہ اس خطا کے باعث کیونکہ اس خطا کے باعث فطرے کا معاملہ ہو جاتا ہے حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ کا سیدنا امیر مومنین مشکل خشا کرم اللہ تعالی وضاح الکریم سے خلاف اسی اسی قسم کی تھا اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے انہیں, انہیں سمجھایا بات بڑھ گئی اور جنگ کی صورت اختیار کر گئی لیکن چونکہ یہ بھی خطا تھی تو لہذا دونوں میں سے کسی کو کوئی ملامت ان معنی پر نہیں کی جائے گی کہ حضرت بنا گا رنا ایسا نہیں کیا جائے گا خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس جنگ میں جو صحابی شہید ہوئے ان کی نماز جنازہ کے ترکیب بنائے سارے معاملات کی اگر وہ گناہ گار ہوتے ایسے ہوتے تو پھر ان کی نماز جنازہ کیوں پڑتا ہے اور اس میں اشرا مبشرہ کے صحابی شامل ہیں ٹھیک ہے اور فیصلہ کیا تھا کیونکہ خطا تو ہو چکی اب فیصلہ کیا تھا فیصلہ وہ تھا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرما دیا تھا وہ یہ تھا کہ مولا علی کی ڈگری یعنی اس وقت حق پر کون ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا امیر معاویہ سے خدا صادر ہوئی اور کے لیے سرکار دو عالم اللہ علیہ کی دعا فرمائی تو کی دعا مسلمان کے لیے ہوتی اللہ تعالی <سؤال> یہ جو بعض چاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کا نام لیا جائے اور امیر معاویہ کا بھی ساتھ میں نام لیا جائے تو ردی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کے نام کے ساتھ نہ کہا جائے یہ محض باطل رب اصل ہے علماء کرام نے صحابہ کے اسماء تجیبہ کے ساتھ متعلقلودی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا حکم دیا ہے تو جو ایسا کرتا ہے استثنا کی صورت نکالنے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے امیر بابیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے تو یہ استثنا گویا کہ اپنی طرف سے نئی شریعت گڑھنا ہے اور یہ نہ کرے گا مگر وہ کہ جس کے دل میں صحابہ کے لیے اور جس کے دل میں صحابہ کے لیے ہو وہ سنی نہیں ہے بن گئے پکا بد مظہر ہے خلافت حقہ راشدہ تیس سال رہی یہ آپ کو پہلے بیان کیا گیا نہیں نبوت کے طریقہ کار پر سرکار دو دواعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو خلافت رہی وہ کتنے عرصے رہی تیس برس رہی تو میناج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ تیس سال رہی سیدنا امام حسن اور تعالی عنہ کی خلافت راشدہ چھ مہینے پر ختم ہوئی وہ یہ ٹوٹل ملا کر تیس برس ہوئے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد اللہ تعالی عنہ کی بھی خلافت خلافت راشدہ ہی شمار ہوئی ہے اور آخر زمانے میں حضرت سیدنا امام مہدی اور بھی اللہ تعالیٰ کی خلافت, بھی خلافت راشدہ ہی کہلائے گی امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ اول ملوک اسلام ہے اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون ہے حضرت سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ اسی کی طرف تورات شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی تو کس کی طرف اشارہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ اللہ تعالی علیہ تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے بادشاہ تھے مگر کس کی ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت ہے امیر مابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے امام حسن مجتبہ چھ ماہ کے لیے خلیفہ رہے یہاں پر بھی جنگ کی صورت پیدا ہو رہی تھی لیکن شہزاد نے یعنی حضرت سدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے سو مظاہرہ فرمایا کہ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا تو مسلمانوں میں جنگ کی صورت نہ ہوئی وہ سنیے آپ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک فوج جرار فوجار کے ساتھ این میدان میں لڑائی بالکل تیار ہے بالقصد و بال اپنے ارادے کے ساتھ اور بالقصد ہتھیار رکھ دیے اور خلافت کس کے سپرد کر دی حضرت سیدنا امیر رضی اللہ تعالی تعالیٰ کیسپور کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی فرما لی یہ تقیہ نہیں تھا یہ تقیہ نہیں تھا یہ کیا بات ہے کہ بڑے شہزادے بیعت کر رہے ہیں اور ان کے جو امام حسین ہے وہ بیعت نہیں کر رہے یزید کی ان کے صاحب دادے کی یہ حضرات تو شجا بہادر اور جمع مرد ہوا کر اور اس صلحے کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرمایا اور ان کی بھی دی امام حسن کے متعلق حضور علیہ صلاح وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ زوجل اس کے باعث دو بڑے گروہ اسلام دونوں کو سرکار نے کیا فرمایا گروہ اسلام مسلمان قرار دیا اللہ تعالی اس کے باعث دو بڑے گروہ اسلام میں سلح کرا دے گا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے دونوں گروہ میں کیا ہو گئی سلح ہو گئی اور خلافت امام حسن مج تبار اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے سپرد کر دی ملوکت بادشاہت خلافت کا نظام سب کا سب کس کے سپرد کر دیا امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو بھی کوئی ذاتی بغز نہیں تھا کسی سے ذاتی کوئی نفرت نہیں تھی معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا تھا یہ حضرت اس بات کا تقاضا رہے تھے کہ خون عثمانی کا بدلہ لیا جائے ان کے پاس اپنے تھے. میں نے کہ ہی سے خطا ہوتی ہے اور لیکن بہرحال نے چاہا وہ ہوا. امیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ فسق وغیرہ کا تان کرنے والا تانا دینے والا, والا حقیقت حضرت امام حسن مجتبہ بلکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلکہ حضرت عزت جل وعلا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تان کرتا ہے ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ بیٹا سلح نہیں کرنا حسین کی طرح ڈٹ جانا نہیں فرمایا بلکہ تو سرکار نے تو تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے دو گرو میں سلاح کرا دینا صدیقہ رضی اللہ تعہ قطعی جنتی ہیں اور یقیناً آخرت میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ و کی محبوبہ عروس ہیں محبوبہ محبوب رب العالمین ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے حدیث میں اس کا تذکرے دیے حتیٰ کی سعادت بھی ملی ہے کہ حضور انور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مثال ظاہری جب ہوا تو سر انور ان کی گود میں تھا اب آپ ہاں بتائیے جس ریل دیکھیے آپ نے ریل قرآن پاک جس پر رکھتے ہیں وہ کس کی ہوتی ہے بھائی لکڑی کی ہوتی ہے اس لکڑی جس پر قرآن پاک رکھا گیا ریل جس کو ہم کہتے ہیں اس کو اگر کوئی کوڑے کر کر کے ڈھیر میں پھینک دے تو آپ کیا کریں گے آپ بولیں گے بڑا نادا نے ایسے کوڑے کر کر کے ڈھیر پھینک رہا ہے بلکہ اس لکڑی کو تو اپنے سر پر رکھتے ہیں چومتے بھی ہیں اس کا ادب کرتے اب آپ بتائیے کہ جس کی گود صاحب قرآن نے اپنا سر جس کی گود میں رکھا اس کا کیا موقع ہے نا یہ مقام اور مرتبہ بنتے صدیق کو بھی حاصل ہوا اور ان کے والد ماجد کو بھی حاصل ہوا دونوں کو اللہ نے مقام و مرتبہ تھا اور مولا علی مشکل کشا کو بھی مقام و مرتبہ ملا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور ان تینوں حضرات کی گود میں رہا ہے سوان اللہ کیا مقام ہے جو انہیں ایزا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دیتا ہے اور حضرت طلحہ زبیر چونکہ یہ حضرت علی کے مقابل میں تھے امیر معاویہ کے ساتھ تھے جو بھی جنگ ہوئی جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا اس کا بھی خاص تذکرہ کیا جا رہا ہے تو یہ حضرت تو عشرۂ مبشرہ میں قطعی جنتی ہیں ان صاحبوں سے بھی با مقابلہ ہے امیر المومنین کیا خطا ہوئی خطے اج صادر ہوئی مگر ان سب نے بلاخر کیا کر لیا تھا رجو کر لیا تھا یہ اپنی بات پر ڈٹتے نہیں تھے ان کو جب اپنی غلطی پتا جال فوراً رجوع کر لیتے تھے عرف میں بغاوت با مقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں بغاوت کس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں بغاوت اس کو کہتے ہیں کہ امام برحق خلیفہ برحق کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے اس کو کیا کہ دیں گے بغاوت انادن ہو دشمنی کی بنا پر ہو بخش کی بنا پر ہو خا اجتہادن خا خطا کی صورت میں ہو دونوں میں اس کو کیا کہیں گے بغاوت ان حضرات پر بجے رجوع کیونکہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا اس لیے ان پر بغاوت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا گروہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فی باغی آیا احادیث میں اس قسم کی روایت ہے کہ جس میں اس گروہ سے متعلق جو امیر معاویہ کے ساتھ تھا اس پر باغی گروہ کا اطلاق آیا ہے مگر باغی بامانہ کیا ہوتا ہے مفسط فساد مچانے والا معنت یہ بغض عداوت رکھنے والے کو سرکش اور دشنام سمجھا جاتا ہے دشمن گالی دینے والا برا برا کہنے والا اس کو کہتے ہیں تو اب کسی صحاب پر اس لفظ کا اطلاق جائز نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگ اس چیزوں کا سمجھتے تھے تو اس کا اطلاق کیا گیا لیکن اب تو چونکہ لوگ دین سے بہت دور کرے گئے لہذا اس لفظ کا اطلاق کسی صحابی پر نہیں کیا جائے گا کہ معذ اللہ ایسا نہیں کہا جائے گا ام المومن حضرت صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ تعالیٰ اور تحمت ملر یہ میں نے جب آپ کو بتایا کہ تحمت ڈالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں افق واقع واقع اس کا پرانے پاک میں تذکرہ موجود ہے سورہ نور میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے اپنے ناپاک زبان آلودہ کرتے ہیں ایسا کرنے والا قطر کافر و مرتد ہے اور اس کے سوا اور تان کرنے والا اگر کسی اور کوئی اور تان کرتا ہے یہ نہیں کہتا ماض اللہ بلکہ کوئی اور تانا کرتا ہے تو وہ ایسا کرنے والا پہلی بکنے والا ہے بدین جہنم کا مستحق ہے حضرت سیدنا امن سید ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ واقعہ کا خلاصہ میں آپ قورص کرتے تو تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں سورہ نور کا دوسرا رکو شروع کر دیجئے گا اور قنزل ترجمہ اور ساتھ میں جو اس کا حاشیہ وہ دیکھ لیجیے گا کسی غزبے کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ساتھ تھی وہاں سے جب واپسی ہوئی تو قپلا چل پڑا ام المومنین حضرت سید الد العائشہ صدیقار علی اللہ تعالی عنہ قزائے حاجت کی بنا پر کہیں گئی بھی تھی اب چونکہ یہ ہمارے محاورے میں جو کہتا ہے نا دبلی پتلی ہلکی پھلکی نارمل ان کا جسم تھا وزن اتنا نہیں تھا تو جس پالکی میں یہ سوار تھے پالکی والوں نے پالکیٹ ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں ہے یا نہیں وزن ہی نہیں تھا وہ سمجھے کہ اس میں بیٹھی ہوئی چل پڑے حالانکہ یہ خدا حجرت کے لیے گئی ہوئی تھی تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ ایک سابی تھے وہ جب کافلہ چل پڑتا تھا تو وہ پھر پیچھے جاتے تھے تاکہ کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ لے کر آئے کوئی چیز بھول نہ گیا چل پڑا اب یہ قزا کر کے واپس آئیں تو آ گئے کافلے کے جانے کے بعد انہوں نے جب ام مومن کو دیکھا اب دیکھنے کی صورت یہ کہ اس زمانے میں آ تو پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی ہوگی یہ معاملہ ہوا ہوگا تو ان کو پھر لے جانے کی انہوں نے ترکیب بنائی اور یہ امول مومن کے ساتھ چل پڑی جب منافقین نے ایسا ایسا کیا ہے منافقین نے کہنا شروع کر دیا اور ام المن پر الزام لگا دیا ایک ماہ تک اموب یہ سلسلہ رہا صابۂ کرم آ کر سر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور سرکارِ علم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کرتے کہ حضور آپ کی زوجہ محترمہ اس سے پاک ہے جو منافقین کہتے ہیں اور بڑی متبالیشان الخاب اور بہت سارے فضائل بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو زمین پر آپ کا سایہ نہیں رکھا کہ کسی کا پیر نہ پڑ جائے تو بھلا ایسی زوجا آپ کو کیسے دے کہ جو ایسا کام کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی زوجہ نے ایسا کام نہیں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اگر چاہتے تو درختوں سے گواہی دلوا دیتے سب معاملہ ہو جاتا لیکن آپ انتظار کرتے رہے وحی اللہ کا اللہ تعالی نے وحی نازل فرما دی اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زوجہ متحرہ سے متعلق قرآن پاک کی کم و بیش اٹھارہ آیتیں ان کی پاک دامنی کے سلسلے میں ناظر حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی انہ پر بھی توہمت لگائی گئی اس کا واقعہ قرآن پاک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے پیدا ہوئے تو قوم نے کہا یہ کہاں سے بچہ لیا قوم نے الزام لگایا تو گواہی کس نے دی حضرت یس علیہ السلام حالانکہ پیدا ہی ہوئے خود بول پڑے انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی اللہ کے نبی اور حضرت سعیدان یوسف علیہ سلاۃ والسلام پر بھی تہمت لگی یہ اللہ کے نبی ہیں پہلے معاملے میں اللہ کے نبی کی ماں پر تہمت لگائی گئی اس معاملے میں خود اللہ کے نبی پر تہمت لگائی جا رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر سورہ یوسف میں اس کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پتا ہے کس نے گواہ دی ایک شیرخوار بچے نے جو نہیں بولتا اس نے گواہ دی کہ یوسو والے صلاح پا گئے اس کا تفصیلی سورہ سوریہ میں موجود ہے اب ایک معاملہ تھا نبی کی ماں کا ایک معاملہ ہے خود نبی کا اب یہ محبوب کی زوجہ کا معاملہ آ گیا اس میں اللہ تبارا پتہ لینا اپنے نبی سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ خود اپنی گواہی قرآن پاک میں 18 آیات کی صورت میں نازل فرما دے کم موبائل اٹھارہ آئے تھے وہ آپ پڑھیں ایمان تازہ ہو جائے گا تو اس میں سارا وہ تفصیلی واقعہ موجود ہے علی میٹھے میٹھے سلائی مارا مدنی مقصد کیا ہے